تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کی تصبی کرتے ہیں جو کوئی ہے اور زمہ میں ہے اور پرندی پر پھیلائے سب نے جان رکھی ہے اپن نماز اور اپن تصبی اور اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے